محمد مختصر وقت میں ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے مختصر سی کلاوت کی ہے اسلام دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے سوال یہ ہے دین اللہ کے ہاں اسلام ہے دین ہمارے ہاں بھی اسلام ہے ہم سے پوچھیں دین کیا ہے ہم کہیں گے اسلام ہے تو پھر یہ بات کیوں فرمائے کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے جتنا فرماد کا نام دین اللہ کے ہاں اسلام ہے یہ جی انہ کا لفظ کیوں استعمال کیا اس کو سے پہلے ایک سوال سمجھے پھر اس کا جواب سمجھیں پہلے سوال اور اس کا جواب سمجھیں کا جواب سمجھے گے تو ان دلّہ سمجھ آئے گا اس لفظ اندہ کو سمجھانے کے لیے واقعہ تک ایک گھنٹہ کم از کم اور خالص علما ہوں تو بات زیادہ مزیدار ہوتی ہے آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا یہ بات میں کیوں گئے عید کا دن تھا منڈی بہاول دین سے ایک مولانا صاحب تھے مولانا محمد حارث میرے شاگرد بھی ہے مجھ سے بید بھی ہے عید کے دن مجھے ملنے کے لیے آئے ساتھ ان کے دو طالب علم بھی تھے ایک طالب علم نے مجھ سے پوچھا کہ اب یہ طالب علم نظریاتی طور پہ ہمارے نہیں تھے ہمارے مخالف عقیدے کے اور شاید تو انہوں نے کہہ رکھا کہ ہمارا بتانا نہ ہم کو ہم نے سوال کر لیں اس لڑکے نے مجھ سے سوال یہ کیا انبیاء علیہ السلام اپنی خبور ببارکہ میں زندہ ہیں میں نے کہا جی زندہ ہیں مجھے کہتا ہے اس پر آپ دلیل پیش کرتے ہیں لا قصبنن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احجاؤن عند ربهم يرزخو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کو ہو بل احیا انہ دے وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے مجھے کہتا ہے یہ دلیل آپ کی نہیں بنتی یہ دلیل ہماری بنتی ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے میں نے کہا کیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم انبیاء وفات کے بعد زندہ مانتے ہیں وہ کہاں زندہ ہیں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 میں نے اس سے پوچھا آپ زندہ کہاں مانتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کہاں ہے جہاں اللہ ہوگا وہاں شہید ہوں گے نا کہتا ہے کہتے بیا وہ کہاں زندہ ہے تو جہاں اللہ وہاں ہوں گے نا میں نے کہا تم بتاؤ اللہ کہاں ہے میں نے کہا تم کہ زندہ ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کے پاس تو جہاں اللہ ہوں گے وہاں ہوں گے نا مجھے بتاؤ اللہ کہاں پر ہے کہتے جی ہر جگہ تو میں نے کہا کا ثابت ہوا وہ کہتے ہیں بلی ہر جگہ ہوتا ہے حاضر ناظر ہوتا ہے نبی حضر نازر ہوتا ہے نا. قرآن کہتے ہیں اللہ کے پاس زندہ ہے اللہ کہاں پر ہر جگہ تو وہ کہاں پر ہوں گے ہر جگہ ہوں گے تو میں نے کہا تمہارا قیدہ ثابت ہے ہمارا کا ثابت ہوگیا اور میں نے کہا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 اجلا نہ پڑھایا تھا نہ وہ جواب دے سکتا تھا وہ کچھ خاموش ہو جو میں نے کہ نہیں دوں گا جاؤں نے کسی شیخ ال سے پوچھو جا کر پھر ہمارے پاس آؤ پھر بات کریں گے میں تو تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ تمہارے سوال پورے سمجھاتا تو جاؤ. جاؤ جا کے بات کرو اب میں آپ کو بات سمجھانے لگوں آپ اس کو سمجھو قرآن کریم کہتے بل آئندہ ہے اللہ کے پاس یا آئندہ رب یورزور کے ساتھ میں لا تو کیا کہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس رز دیا جاتا ہے جس طرح کرو بات تو ایک ہی ہے اس طرح سمجھو یہ انڈا کا مطلب کیا ہوتا ہے اندہ کا معنی سمجھ آ گیا آپ دیکھیں نا کتنے سوالات حل ہوتے ہیں انڈا کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اس میں دو تین چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کا معنی مطلب سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو نمبر ایک اگر کسی شخص کو آپ ملنے کے لیے جائیں اور وہ شخص گھر میں نہ ہو ان کا بیٹا ہو آپ اس کے بیٹے سے پوچھو کہ آپ کے ابو جان کہاں پر ہیں وہ کہتا ہے ہی حیدرآباد ہیں آپ اس سے پوچھتے ہیں دادا ابو کہاں پر ہیں وہ کہتے اللہ میاں کے پاس ابو جان کہاں پہ اور دادا ابو اللہ میاں کے پاس کا مطلب کیا ہے خبر میں خبر میں اس کا مانا گیا ہے خبر میں چلیں گے اس نے کیوں کہا کہ ابو جان حیدرآباد ہیں اور دادا ابو علامیہ کے پاس ہے یہ اس نے کیوں کہا دونوں میں فرق کیوں کیا اچھا اسی طرح آپ نے ایک کنا جگہ خرید تھے اس میں پانچ مرلے کی مصر بناتے ہیں اور پندرہ مرلے کا اپنا مکان بناتے ہیں ایک کنال جگہ آپ نے خریدی ہے ایک کنال پہ پیسہ آپ نے لگایا ہے تعمیر آپ نے کی ہے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 اور ہو گئے نا دونوں یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں اس سے پہلے میں قرآن کی ایک دو باتیں بہت سارے واقعات قرآن آیات بہت ساری ہیں میں نے تو پہلے کہا تھا نا کہ وقت زیادہ چاہیے میں صرف اشارہ کروں آپ احلیلا میں پھر آپ اس پہ مزید دلائل کٹھے کر رہے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کمرے میں بند ہیں زکریہ علیہ السلام دعوت گری گئے ہیں باپ اس لائے ہیں کمرہ کھولا ہے ہر مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل موجود تھے علیہ السلام پوچھا یا مریم اللہ مریم کے پھل سے آئے ہیں من اللہ اللہ کی طرف سے جو روزانہ کھانا زکری علیہ السلام دیتے تھے وہ کسی طرف سے ہوتا تھا جی اور آج پھل کسی طرف سے یومیہ کھانے کو نہیں کہتی اللہ کی طرف سے آج کے پھل کو کہتی ہے اللہ کی طرف سے حالانکہ دونوں اللہ تعالی دے ہیں آپ یہاں سے پنجاب خیبر بختون، خواب، کشمیر جو بھی آب آب وہاں گئے تھے اور یا بھائی بس آب پہنچے. کم آئے بھائی آج رات ہے کیسے ہے الحمدللہ للہ سے پہنچ گیا بالکل آپ آ رہے تھے جہاز بھی اب بس پہ آپ آ رہے حادثہ ہو گیا ڈرائیور گاڑی چلاتے سو گیا سخت لگی گاڑی ٹوٹ گئی اور آپ پہنچے کوئی کیسے آئے؟ کہتے ہیں بس اللہ نے پوچھا دیے جو ٹھیک ٹھاک ہے پھر کون پہنچاتا ہے کبھی کو کہتے اللہ نے پوچھا دیے کوئی آپ کا مہمان آئے بھئی کیسے آئے بس اللہ نے پوچھا دیے کوئی بھی نہیں کہتا کتنا کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے خیریت کے ساتھ پہنچ گیا الحمد بہت اچھا سفر ہوا لیکن یہ نہیں کہتا اللہ نے پوچھا اگر اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے گا ٹوٹ جائے دس بندے مت جائیں اور آپ گھر پہنچ جائیں آپ کیا کہتے ہیں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 اس کی رشوت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور جس میں ضائع اختیار بندے کا اور رشوت بندے کی طرف ہو جاتی ہے یہ آپ اصور زین میں رکھ لیں اب ساری باتیں آسان ہیں ابو جی کہاں کہ دادا ابو کہ گئے ہیں مرضی سے آئیں گے دادا ابو نہ مرضی سے گئے ہیں نہ مرضی سے آئیں گے اب رسوت بدل گئی اس لیے کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے اور بات کیا ہے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 اور آج جو پھل آیا اس میں کسی بندے کا ظاہری کوئی اختیار نہیں تھا اب نسبت اللہ کی طرف نے ہو. فرمایا ہوا میں نے دلّا یہ اللہ کی طرف سے معمول کی گاڑی آپ کو لے کر آئی بندہ گاڑی چلا رہا ہے ٹھیک ٹھاک ہے اختیارات ہے الحمدللہ للہ پہنچ گیا اور ڈرائیور چلا رہا ہو چلاتے سو جائے ٹوٹ جائے گاڑی اور اس میں جب بندہ بچ جائے اس میں بندے کا اختیار ہے اس لیے کہتے آج اللہ نے پہنچایا اس لیے ظاہر اختیار بندے کے ختم ہو گئے خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ اپنی بیگم سے کہا ان بن خامد بیوی میں ہو جاتی ہے خان نبی ہی کیوں نبی کیوں نہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرک کے ساتھ کبھی ایسے معاملات آئے ہیں کہ آپ ایک مہینہ مسئلہ نبی کے اندر یہاں گھر نہیں گے تو بھی معاملہ تھا تو ایسے ہوا نا ایسا ہو جاتا ہے لیکن اس کی برشری حدود ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کر لیں حضرت خلیفہ ہن رشید کی بن ہو گئی اور نبی کو کہہ دیا بھائی کل سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے میری حدود سے نکل جا تو یہ اپنی اوقات سمجھ جائے نہ نکلی تجھے تین طلاق غصے میں کہہ دیے جب غصہ ٹھنڈا خلیفہ بھی پریشان بیوی بھی پریشان کیوں وہ سمجھتا رہا تین طلاق تیر ہوتی ہے وہ سمجھتا رہا تین طلاق بادشاہ بھی سمجھ رہے تین طلاق تیر ہوتی ہے ایسے ہے نا ایک دور وہ تھا بادشاہ بھی سمجھتا تھا تین تلاک تین ہے حتیٰ کہ چور بھی تین, تین کتنا مارو واقعہ امام کے دور میں کچھ بندوں نے ڈكيتى ماری. ماری چوری اور ہوتی ہے ڈكيتى اور ہوتی ہے ڈكيتى جو سينا دورى سے ہوتی ہے نا چوری چھپ ہوتی ہے وہ ڈكيت تھے چور بھی نہیں تھے مال لوٹ رہے تھے يہ چورى كر رہے تھے مالك نے ديكھ ليا گى تو صبح بتا دے كى اس کو مار دو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 میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا میں روانے کے لیے کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ ہے کتنے گندے لوگ ہیں جن کو ہر اتحاد میں تم شامل کر کے اپنے سر پہ بٹاتے ہو جن نے نکاح کے نام زنا کا دروازہ کھولا ہے پتہ نہیں کیسے ان سے آپ پیار کرتے ہیں میری کمی سے باہر ایک بندہ ایک گلی میں کوئی زانی اور رکھ لے علانیاں رکھ لے کوئی اس سے پیار نہیں کرتا اور ایک تین طلاق دے کر پھر بھی, بھی گھر میں رکھے وہ زانی سے بڑا زانی ہے کوئی بندہ جناح کو جناح سمجھ کر گرے تو مسلمان ہے اور جناح کو نکاح سمجھ کرے اس سلیمان کا خطرہ ہے ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں بھی علمی اختلاف ہے کیا علمی اختلاف ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ دلیل سے نہیں مانتا وہ بھی علمی اختلاف ہے حضور کے بعد جو مانتا ہے وہ بھی دلیل دیتا ہے وہ بھی علمی اختلاف ہے جو پہ بکتا ہے دلیل سے بکتا ہے وہ بھی علمی اختلاف ہے تو سارے بھی اختلاف اختلاف کون سا جاتا ہے یہ علمی اختلاف ہے علمی اختلاف عجیب تو ہم نے علمی اختلاف ہے اور اگر میں علمی اختلاف کروں. نا نا نا یہ وہی ہے نا نا نا نا نا نا نا نا یہ امت کو توڑ رہے امت کو توڑ رہے تو دیر سے توڑ رہے ہماری بات بھی آپ مان لیں. خیر حضرت امام اللہ اسے بھی واقعہ آ گیا تو امام صاحب خوشبہ مالک مکان نے کہا جی میں جانتا ہوں کہ اس نے چوری کی ہے لیکن میری مجبوری ہے تو امام سے فرمایا کبھی کرنا کرنے دار کو بلایا مالک کے لڑکے, لڑکے کٹھے کیے اور اس کے بعد کا سب کو مسجد میں جمع کرو درازے پکڑا ہو جا ہم ایک, ایک بندہ باہر نکالیں کہ پوچھیں گے چور ہے کہنا نہیں چور ہے کیا نہیں جب چور آ جائے چپ ہو جانا دروازے گزارتے چور ہے کہ یہ نہیں چور ہے نہیں چور ہے یہ نہیں کس نے چوری کیا چپ ہو گیا ماں کر چ پکڑ لو امام صاحب, صاحب چوروں کو پکڑتے ہیں تو چور تو پھر پریشان ہو گیا نا ان کے نام سے چور کیوں پریشان نہیں ہوگا امام صاحب کا نام سن کر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 بات بادشاہ کی بیوی بھی بی ہو مجبوری ہے ٹھیک ہے جی کب آؤں کاستر کے بعد پر مغرب سے پہلے آؤں مغرب سے پہلے آئی امام فرمایا کہ مسجد میں کونے میں جیسے تھکاف کی جگہ پردہ بنا دو اور خلیفہ بی بیٹھ گئی تو امام یوسین فرمائے گئے یہاں بیٹی بیٹھو تمہاری بات سنتے ہیں مولا نے فرمایا جب ازان ہوگی ہے وہ رونے لگ کہا روٹی کیوں مسئلہ بتاؤ کہ جی مسئلہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں بتاؤ تو صحیح اس نے کہا میرے شوہر نے کھا تھا غروب شم سے پہلے میری حدود سطر سے نکل جاؤ بگر نات سورج غروب ہو گیا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 بادشاہ کی حکومت ہوتی ہے لیکن مسجد سے باہر مسجد میں حکومت صرف اللہ کی ہے. نہیں اندا پہ بات سمجھا رہا تھا اندا کا مطلب کیا ہے اب آپ اندا کا معنی سمجھئے نا اب سمجھو لاتی اندا رب یا اندا رب کا معنی یہ نہیں ہے جہاں اللہ وہاں وہ یا ان دا رب قرآنی اصطلاح ہے یعنی ان کی حیات ایسی جگہ پر ہے جس حیات میں بندے کا کوئی دخل نہیں دنیا میں بندہ جیتا ہے نا آپ دو دیر کھانا کھانا چھوڑ دیں کتنی دیر تک جیئیں گے اپنا گلا پکڑ لیں ساتھ لینا چھوڑ دیں جی سکتے اور قبر میں زندگی بغیر سانس کہہ رہے آدمی سانس نہیں لیتا وہ زندگی کی نوعیت بالکل مختلف ہے اور وہ ایسی جگہ پر زندہ ہیں جہاں حیات میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پاس جنا ہے اندر رب کمانا اس حیات پہ بندے کو وہ دخل ہے رزق اللہ کے پاس ملتا ہے اللہ کے پاس رزق کا معنی یہ ہے کہ اس میں بندے کو کمانا نہیں پڑتا محنت نہیں کرتی پڑتی بغیر کمائے خود بخود ملتا ہے یہ ہے اندر ربیم کمانا اب سمجھ آ گی یہ اندر ربیم سمجھ آ جائے کتنے شکار ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں اور بہت ساری بحث ایسے منسلک ہے جب سے آئندہ پہ میں آگے مختصر سے کہہ رہا تھا میری خواہش ہوتی کہ آپ علماء جمع کریں اور مجھے بولنے کا موقع دیں پھر اس پر علماء اپنے پورے سوال کریں تاکہ ان کی کے عقائد کے معاملے مات کھلے اور سمجھے ہمارے کابر کے عقائد کیا ہیں یہ نہیں کہ فلاں پیدا قرآن خلاف ہے فلاں کسی چیز کے خلاف ہے تو بات سمجھ آ گئی اب میں نے آج پڑھی تھی دی ان دینا دین اللہ کے پاس اسلام ہے ہمارے دین اسلام نہیں ہے اند اللہ کا مطلب یہ ہے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 ہے نا گیارہویں بارہ میں ہے یا اس کی جگہ کوئی اول ہو تبدیل کرو یا کچھ کمپرومائز کرو اللہ کے نبی نے کیا فرما ہے فرما نبی ہو یہ میرے اختیار میں نہیں ہے نہ میں قرآن بدل سکتا ہوں نہ اس پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے دین میں تبدیلی نہیں ہو سکتی غیر اللہ دینا غیر السلام دین من میں اس کے علاوہ کوئی دین قبول کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ تیار نہیں تو میں نے دین, دین کامل <zerectan> کیا اس کے علاوہ اسلام اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے میں صرف یہ بات سمجھائی کہ دین اللہ کے ہاں اسلام ہے اس کا معنی سمجھ آ گیا دین اللہ کے اسلام کا معنی کیا ہے بندہ اس کو بدل سکتا، نہیں سکتا بندہ کی افطار میں نہیں ہم گرفتاری دے سکتے ہیں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 ان میں فرق ہے جو فرق نہیں سمجھتے غلط فہمی کے شکار ہیں ہم فرق نہیں سمجھتے ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے جب بھی دین پر حملہ ہوتا ہے نا کہ شریعت پہ حملہ کرنے والا سمجھتا نہیں ہے اور ہم جواب نہیں دے سکتے ہمیں بھی سمجھ نہیں آتی جواب کہتے رہے دین اور مذہب میں کیا فرق ہے منسوخات کا نام دین ہے اشتہادیات کا نام مذہب سمجھ آ گئی معلومات کو آرام سے سمجھیں گے نا عوام ہر بات نہ بھی سمجھے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا میں نے یاد آپ میں نے لطیفہ سنایا تھا مولمت ملک بیان کیا مولوی صاحب نے اعتراض کیا اتنا علمی بیان آپ نے عوام میں کیا عوام سمجھی نہیں فائدہ کیا ہوا الانی فرما سمجھ گئے تو اچھا نہیں سمجھے تو بہت اچھا اس مولوی صاحب نے کہا ہمیں تو آپ کو جملہ بھی سمجھا سمجھ ہے اچھا نہیں سمجھ ہے بہت اچھا ہم کو جملہ بھی نہیں سمجھ سکے صاحب اگر یہ میرا بیان سمجھئے تو اچھا مسئلہ سمجھ آ گیا اگر نہیں سمجھے تو بہت اچھا آج کا مسئلہ نہیں سمجھ آیا ایک کو یہ سمجھ آ گیا مجھے اشرف علی عالم کتنا بڑا ہے جو ہمارے مذہب کا ہے یہ کبھی دائیں بھائی نہیں دیکھیں گے یہ لوگوں سے کہیں گے ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے علماء ہیں یہ دائیں بھائی نہیں دیکھیں گے آج کا مسئلہ نہ سمجھ آئے یہ تو سمجھ آ گیا ہمارا مذہب کے پاس علم کتنا ہے اب یہ دائیں بہینی دیکھیں گے تو دین کس کا نام ہے مخصوصات یاد کر لو میں ترجمہ سمجھاؤں گا میں ریا زہ کے بیان میں کہا تھا کہ جب میں کوئی بات کیا تو پریشان نہ ہوا کرو میں جب تک سمجھا نہ لوں میں سٹیج نہیں چھوڑتا اور اس کا معنی یہ نہیں کہ میں رگڑتا رہتا ہوں پورے وقت بات بھی ختم کرتا ہوں دین نام ہے منسوسات کا مذہب نام ہے اتحادیات کا لفظ یاد رکھو مطلب یہ ہمارے ہاں عقائد اور مسائل وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کی آیات کے اندر ہیں احادیث کے اندر صاف صاف آئے جو قرآن کریم اور حدیث میں صاف صاف آ جائے اسے کہتے ہیں منصوص اسے کیا کہتے ہیں اللہ ہے یا نہیں بولو یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں اللہ ہے یہ, یہ منصوص ہے جنت ہے یا نہیں بولو یہ منصوص ہے جہنم ہے یا نہیں یہ کیا ہے منصوص تو جو چیز نمازیں کتنی ہیں یہ کہاں لکھا ہے حدیث میں اسے کیا کہیں گے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 تو جو عقائد اور مسائل قرآن اور احادیث میں آئے صاف صاف حیات آئے انہیں کیا کہتے منصوص اور جو قرآن کریم حدیث پاک اوپر نہ ہوں ان کو نکالنا پڑے اسے کہتے ہیں اجتہادیات اجتہادیات کا نام مذہب ہے منصوصات کا نام دین ہے ابو حلیفہ کا مذہب مالک کا مذہب شافی کا مذہب امام احمد کا مذہب مذاہب کتنے ہیں اور دین کتنے ہیں انربا کوئی نہیں کہتا مذاہب اربا کہتے جن گدوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ مذاہب اربا پر اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ریفا دین کھڑا کر, امام الگ دین کھڑا کر مانا تمہیں سمجھ نہیں آتا اعتراض ہمارے اوپر کرتے آپ کو تم فقہ اٹھا کے دیکھ لو لکھا ہوگا مذہب مذہب و بحریفہ کہیں لکھا نہیں ہوتا حاضہ دین و بحریفہ امام ابلیفہ نے جو فقہ دی ہے اسے دین نہیں کہتے اسے مذہب کہتے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 تو جی باپ بیٹے کا مخالف نہیں مخالف نہیں ہے جس طرح ماں اور باپ کے وجود سے اولاد نکلتی ہے اس طرح قرآن کریم حدیثی مبارک سے فقہ نکل دی جس کو اشتہاد کہتے اس کو دین کہتے ہیں جس کو اولاد کہہ دے اس کو ماں باپ کہتے ہیں مخالفت نہیں ہوتی اس لیے منسوخ کا نام دین ہے اشتہادیات کا نام مذہب ہے مذاہب چار ہے دین چار نہیں ہے دین ایک ہے اور مذہب چار دینوں میں اختلاف نہیں ہوتا مذاہب میں اختلاف ہوتا یہ بات سمجھ نہیں آتی اکٹھا ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے چاہیے دین ہے یہ کہ مالک ہے ہی نہیں تو امام منیفا امام شافی امام مالک امام احمد ان کا دین ایک ہے یا الگ الگ ہے تو پھر ہمیں اکٹھا تم نے کیا کہنا ہم تو آئی اکٹھے اشتہاد بھی اگر اکٹھا ہو تو پھر اشتہاد ہے کیا وہ تو دین ہو گیا اگر سب کا اتحاد بھی ایک ہو جائے تو اشتہاد ہوئے یہ دین ہوا ہے؟ یا مذہب ہوا وقت کم ہے میں نے صرف اشارہ کیا ہے اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق فیقت فرمائے اور یہ جو ہم کہتے ہیں امام منیفا کا مذہب امام احمد کا مذہب یہ بھی قرآن میں یہ بھی قرآن کریم میں قرآن کریم نے خود اس پہ لفظ استعمال کیا ہے ہمارے دلائر کتنے ہیں میں انگلیاں ہاں، کھڑی کروں تاکہ آپ ٹینشن نہ ہو کتنے نمبر ایک قرآن نمبر دو سنت سنت نمبر تین نمبر چار اب قرآن کریم کی آیات دیکھو اتبعو ما انزل الیکم من ربکم. یہ قرآن, ہے. قرآن کی, اتباع کرو. قل تحبون اللہ سنت کی اتباع کرو اور جب اجماع کی باری آئی تو یا غیر المن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 قرآن و سنت سے دین ہوتا ہے اور اجما اور قیاس سے مذہب ہوتا ہے قرآن اس کو مذہب کہا ہے اسے دین کہا ہے جاہدو فینا سب کیوں فرمایا سبیر کیوں نہیں فرمایا اگر اس سے مراد ہوتا اللہ سبیر فرماتے اس کا معنی مذاہب ہے اس سے فرمائے جاہدو جاہدو جاہدی اللہ, اللہ میں بات سمجھنے کی سمجھ نہیں کہ مذاہب چار مذاہب کتنے اور چار مذاہب امت کو روک دو فرقہ اریض بند ہو جائے گی دروازہ کھول دو گے پھر ایک نہیں پھر ہزار فرقے پیدا ہو جائیں اللہ کو سمت بات سمجھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی ساتھیوں کی, ساتھ کی کافی